الله للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمسلین و سیدنا محمد النبی جلومی و خاتم النبیین و ازواجه و امہات المومنین و ذریقه و اہل بیتہی و اصحابہ اجمعین کما سلی علی سیدنا ابراہین و علی سیدنا رام کے سلسلے میں اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ حج کی نیت دل میں کر لینے سے احرام درست نہیں ہوتا بلکہ طلبیحہ یا اس کے قائم مقام جو بھی اللہ کا ذکر ہو اس کا کرنا ضروری ہے اگر بغیر نیت کے محض طلبیہ پڑھ لے تو وہ انسان محرم نہیں بنتا اس کا احرام نہیں بنتا اور خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ احرام کے لیے ایک تو نیت کا ہونا ضروری ہے اور دوسرے طلبیہ کا پڑھنا ضروری ہے اور طلبی کا پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے اور اس سے زیادہ سنت ہے اور احرام اگر کوئی آدمی فرض کر لیجیے کہ حج کے دنوں میں نہیں باندھتا اور حج کے دن, دن جو ہیں ان سے مراد شوال کا پورا مہینہ زقادہ کا پورا مہینہ اور ذی کے ابتدائی دس دن ہیں اس نے احرام نہیں باندھا جس جگہ سے احرام چاہیے تھا وہاں سے بھی نہیں باندھا اور سلے ہوئے کپڑے پہنے اور احرام کی نیت کر لی تو احرام شروع ہو جائے گا اس کا وہ اس طرح کا احرام مکرو ہے اور اگر اس نے نیت کر لی اور طلبیحہ پڑھ لیا تو اس انسان کا احرام بن جائے گا اور احرام کے منافی احرام کے خلاف جتنی اب و حرکتیں کرے گا سب گناہ شمار ہوں گے اور خود یہ احرام بھی مکرو ہوگا کیونکہ اس نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ حادثیوں کو جب چھوڑنے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں یا وہ کسی ایسی جگہ اپنے گاؤں وغیرہ سے نرخصت کرتے ہیں تو جذبات کی شدت کی وجہ سے ان کے ساتھ طلبیحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر اس نے دل میں یت کر لی کہ میں بھی حج کرتا ہوں اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تلبہ بھی پڑھ لیا تو اس کا یہاں بیٹھے ہی آرام شروع ہو جائے گا دونوں چیزیں اس نے پائی گئیں سلے ہوئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں تو اب وہ ان کپڑوں کو اتار کر یا تو چادریں باندھے اور حج جس کی نیت کی ہے اسے کرے بگنا وہ ایک سال بعد بھی اسی حالت میں رہے گا اور جتنے بھی ایسے کام اس نے کیے جو احرام کے منافی ہیں جو احرام کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے تھے اگر یہ کرے گا تو اسے گناہ ملے گا احرام میں دو چیزیں واجب ہیں ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ میکات سے احرام باندھا جائے اور نیکات سے احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فلائٹ میں جاتے ہوئے سنا ہوگا پی آئی اے یا دیگر ایئر لائن جو ہیں وہ اعلان کرتی ہیں کہ اس وقت ہم نیکات کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اپنا احرام باندھ لیجیے تو ایک تو صورت یہ ہے کہ اس وقت احرام کو باندھا جائے کہ نیکات سے کراس نہ ہو اور نکات کو کراس کرنے سے اور کرنے سے پہلے پہلے احرام بن جائے اور ایک چیز یہ بھی ہے ایک تو یہ واجب ہے اور دوسرا واجب یہ ہے کہ جو احرام کی ممنوعات ہیں ان سے بچے جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے حالت احرام میں ان سے بچنا یہ واجب ہے دو واجبات ہیں اور احرام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں احرام باندھے یعنی شفوال زکاط اور تفصیل حج تک اور شفوال سے بھی پہلے اگر فرض پیچھے کوئی آدمی رمضان میں احرام باندھتا ہے اور رمضان میں اسی نیت سے وہ احرام باندھتا ہے یعنی حج کی نیت سے تو اس کا احرام شروع ہو جائے گا اگرچہ یہ مقروب ہے تو حج کے مہینوں میں احرام کا باندھنا یہ سنت ہے اور جس ملک سے بھی داخل ہو رہا ہے اس ملک کی جو میقات ہیں جہاں پہ ایئر لائنس والے پہنچ کے اعلان کر دیتے ہیں اس وقت حالت احرام میں ہونا یعنی جب اس کو کراس کرے اس کو عبور کرے تو اس وقت حالت احرام میں ہو یہ سنت ہے اور احرام کے باندھنے سے پہلے غسل کرنا وسو کرنا یہ تیسری سنت ہے احرام باندھنے کی اور دو چادروں کا استعمال کرنا ایک چادر اوپر کے لیے اور ایک چادر نیچے باندھی بھی ہو ان دونوں چادروں کا باندھنا مردوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو بچے اپنے افعال حج کے ادا کر سکتے ہیں ان عمرے کے افعال ادا کر سکتے ہیں ان سب کے لیے یہ سنت ہے اور نیچے جو چادر باندھی جاتی ہے اگر اس کو سلوا لیں اس کے دونوں سرے تو یہ جائز ہے اگرچہ بعض کے نزدیک مقروع ہے مگر جواز اس کا ہے اور اگر کوئی آدمی سفر اور اپنے آپ کو تھانپنے کے غرض سے سلوا لے تو یہ بھی درست ہے اور اگر اسی طرح کسی آدمی نے جو نیچے چادر باندھی جاتی ہے اپنے کاغذات رکھنے کے لیے ضروری چیزیں رکھنے کے لیے گھڑی رکھنے کے لیے پاسپورٹ رکھنے کے لیے اس غرض سے کہیں راستے میں پکڑ لیں اور پاسپورٹ کا پوچھیں تو میں دکھا سکوں ایک جیب اگر سلوا لیں تو یہ بھی چائز ہے اس مسئلے کو پھر دوہراتے کہ جو چادر نیچی باندھی جاتی ہے اس چادر میں اگر کسی انسان نے اپنا پاسپورٹ رکھنے کے لیے جو بہت ضروری چیزیں ہیں گھڑی رکھنے کے لیے کسی وقت کا پتہ چلتا رہے کسی طرح اور بہت ہی ضروری کاغذات کے لیے کہ باہر نکلے ہرم سے اور پولیس والے پوچھیں آگے سے کہ بھائی تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے یہ چیزیں کہاں ہیں تو ان چیزوں میں احتیاط کرنے کے لیے کوئی آدمی نیچے والی چادر پہ یا اوپر والی چادر پہ بھی ایک جیب لگوا لیتا ہے اور اس میں اپنی وہ چیزیں رکھتا ہے جیب سلوا لیتا ہے یہ بھی جائز ہے شریعت نے جن چیزوں کی گنجائش دی ہے جن چیزوں کو فلیکسیبل رکھا ہے جن چیزوں میں وسعت رکھی ہے لوگوں کو بتانی وگرنا لوگ دین میں تنگی محسوس کرتے ہیں اور تب ان پھر گھبراتے ہیں اور کبھی ہی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اتنی سختی سے شریعت کے احکامات بتلانا شروع کرتا ہے کہ دوسرے کہتے ہیں کہ اس دین میں نہیں آنا تو جہاں تک شریعت نے لوگوں کی رعایت کی ہے لوگوں کو سہولتیں دی ہیں لوگوں کی حقیقی اور جائز ضروریات کا خیال شریعت نے کیا ہے لوگوں کو اس چیزیں بتانی چاہیے ایسی ہی چار سنتیں یہ ہو گئیں اور پانچویں سنت یہ ہے کہ دو رقب نفل کا پڑھنا اور نوافل میں پہلی رقب میں کلیہ کا فرون اور دوسری میں کل اہد اس کا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے بہتر ہے کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دو رکعتیں جو پڑھتے تھے اس میں پہلی رکعت میں یہی صورت پڑھتے تھے سورہ کافرون اور دوسری صورت میں دوسری رقط میں دوسری سورا یعنی کلّہ وہد پڑھا کرتے تھے شوہر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد جو سنن موقع ہیں ان میں رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے صبح کی دو سنتیں جو پڑھتے تھے فجر کے فرائض سے پہلے اس میں بھی یہ پڑھتے تھے اسی طرح یہ جو احرام کا باندھنا ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے انہی دو صورتوں کو پڑھا تھا تو دو نقل پڑھنا اور پھر یہ الگ ایک سنت ہے اس میں یہی دو صورتیں پڑھنا یہ الگ سنت ہے تلبیحہ کا پڑھنا ایک مرتبہ تو واجب ہے اور پھر اس پر بڑھا کر دو مرتبہ یعنی تین مرتبہ پورا اس کو پڑھ دینا یہ سنت ہے اور تلبیحہ بلند آواز سے پڑھنا عورت اتنی بلند آواز رکھے کہ خود اسے اپنی آواز اپنے کانوں سے سنائی دے کہ عورتوں کے لیے اور مرد کے لیے اس سے زیادہ بلند آواز پڑھنا جبکہ دوسرے کو کوئی سہمت نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو تو اس وقت یہ بھی سنک اور اگر اونچا پڑھنے سے دوسرا آدمی تنگ ہوتا ہے کو نہ پڑھنا ہی سنت ہے اور اگر دوسرے کو شدید تنگی محسوس ہوتی ہے تو یہ اتنی اونچی آواز سے پڑھنا مکرو ہے فلائٹ شروع رات کا وقت ہے اور ساتھ والی سیٹ پہ کوئی آدمی سونا چاہتا ہے یا سو رہا ہے اگرچہ اس میں آرام بھی باندھا ہوا ہے اب اتنی آواز سے تلبیہ کا پڑھنا کہ اس اشارے کی نیند خراب ہو جائے یا وہ ڈر جائے ایسی صورتوں میں تلبیہ نہیں پڑھنا چاہیے اپنے آپ پہ ضبط رکھنا چاہیے کنٹرول رکھنا چاہیے اور زندگی بھر یہی کوشش ہونی چاہیے کہ میرے کسی کام سے کسی فیل کسی حرکت کسی جملے اور کسی بات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو دوسرے کا دل نہ دکھے کسی اور کو پریشانی نہ ہو تو اس لیے مرد کا اونچی آواز سے تلبحہ کا پڑھنا سنت ہے بشرطے کہ کسی اور کو سہمت نہ ہو اگر لوگ سو رہے ہیں جہاز میں یا ساتھ والا کوئی آدمی سو رہا ہے یا آگے پیچھے سو رہے ہیں تو اتنی اونچی آواز سے پڑھنا کہ وہ بےچارے نہ منع کر سکیں دین کی وجہ سے اور نہ ہی وہ لوگ اس کو اس کی وجہ سے آواز کی وجہ سے اپنی نینگ پوری کر سکیں تو اس طرح ان کا تنگ ہونا یہ درست نہیں ہے آدمی کو چاہیے کہ پھر آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھے اور یا پھر خاموش ہو جائے اسی طرح نمی سنت یہ ہے کہ احرام کی چادریں باندھنے سے پہلے اپنے جسم پر خوشبو لگانا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا پر حدیث میں آیا سے عائشہ رضی اللہ فرماتی تھیں کہ میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر خوشبو لگائی کے مستحب بات بھی है اور مستحب چیز یہ ہے کہ آدمی جسم سے اچھی طرح میل کچیل کو دور کر لے صابن سے نہائے اور اچھی طرح جسم کو صاف بھی کرے اور پاک بھی کر لے کیونکہ ممکن ہے اس دو ہفتے تین ہفتے جتنا بھی آگے وقت آ رہا ہے جو بھی احرام اس نے باندھا ہے اس کے ساتھ سے اسے پھر غسل کرنے میں دقت پیش آئے یا غسل کر نہ سکے یا کرے بھی تو صابن کا استعمال نہ کر سکے ناخن کتر لینا اور جو بھی جسم کو پاک اور صاف رکھنا ہے یہ سارے کام مستحبات میں سے ہیں اور احرام کی نیت سے ہی غسل کرنا یعنی غسل سے پہلے یہ نیت کرے سوچ لے دل میں کہ اللہ احرام کی وجہ سے غسل کرتا ہوں یہ بھی مستحب ہے اس غسل کرنے پر اسے ثواب بھی ملے گا اور اللہ کی خوشی اور رضا بھی ملے گی کیونکہ اس انسان نے اللہ کے گھر کا ارادہ کیا اور خدا کے لیے اس پاک سفر کا ارادہ کیا تو اب اپنے آپ کو پاک کر کے چل رہا لمبی چادر سفید استعمال کرنا اگر کوئی آدمی سفید کی بجائے کوئی اور رنگ استعمال کرے تو بھی جائز ہے اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایسا احرام باندھا جس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں ایسا کپڑا تھا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خالص سفید چادر ہی ہو بلکہ اگر کسی انسان نے سفید چادر کی بجائے کسی اور رنگ کی چادر استعمال کر لی تو جائز ہے اور نئی اور یا دھلی ہوئی بالکل صاف چادر کو استعمال کرنا یہ بھی مستحب ہے اور اگر فرض کر لیجئے کہ نئی چادر میسر نہیں تھی اور پرانی چادریں رکھی بھی ہیں تو ان کو بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں چپل پہننا کس طرح سے کہ پاؤں کے درمیان کی جو ہڈی ہے وہ کھلی رہے اور اس پہ کوئی چیز نہ ہو یہ بھی مستحب ہے صبح سے احرام کی نیت کرنا جیسے کہ پہلے بتایا تھا ایک تو نیت ہے نا دل سے اصل تو وہی ہے لیکن زبان سے بھی اس کے ساتھ کہہ لے تاکہ آدمی کو کوئی شبہ اور کوئی وسوسہ نہ رہے یہ مستحب ہے اور اگر زبان سے نہیں کہتا پھر پلی دل نے پکی نیت کر لیا تلبیہ پڑھ لیا تو بھی وہ احرام کی حالت شروع ہو گئی اور احرام کا اپنے گھر سے ہی باندھ کر چلنا یہ بھی مستحب ہے اور عورتیں گھر سے نہیں باندھا تو ایئرپورٹ پر باندھ لینا یہ بھی مستحب ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی پاکیزگی اور صفائی اور احتیاط سے گھر میں باندھ سکتا ہے ایئرپورٹ پہ اس سے کم ہے اور اگر وہاں باندھتا ہے تو بھی مستحب ہے اور اس کے بعد تیسرا درجہ وہ ہے نیکات آنے سے پہلے پہلے احرام باندھ لے یہ مستحب ہے اور احرام کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کے لیے اس نے احرام باندھا ہے اس کو کیے بغیر نہ کھولے اگرچہ کوئی ایسا فیل ہو جائے جس سے احرام فاسد ہو جاتا ہے تب بھی اگر حج کا احرام باندھا ہے تو حج کر کے ہی احرام کو کھولے اور عمرے کا احرام باندھا ہے تو عمرہ کر کے پھر احرام کو کھولے اور اگر حکومت روک لے کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا تو جو بھی جانور اس نے ذبا کرنا تھا وہ جانور اپنی جگہ پر پہنچ جائے ذبا ہو جائے اور اسے اطلاع مل جائے کہ جو جانور ذبح کرنے کے لیے کسی کو کہا تھا وہ یقینی طور پر ذبح ہو گیا تو پھر احرام کو کھول دیں